بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ, اللہ کے نام سے شروع مجھے بہت مہربان کا ضرورت اللہ جی الغرت فَإنَّمَ يُسْرًا إِنَّمَ يُسْرًا فَإِذَا فرغت فانصب ربك فرغب کیا ہم نے تمہارا سینا کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیخ توڑی تھی اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا تو بے شک دشواری کے ساتھ, ساتھ آسانی ہے, ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے تو جب, جب تم نماز سے فاجب ہو تو دعا, دعا میں محنت کرو, کرو اور اپنے ربی رب کی طرف رغبت کرو رغبت قر کرو رخب رخب